میرے محتران بات جہاد کی چلی آ رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے لشکر بھی بھیجتے تھے جہاد کے لیے اور چھوٹے لشکر بھی بھیجتے تھے چھوٹے لشکر کو کہتے سریا کیا سین را رایا تو سریا کا من یہ سریا نہ لینا لوہے والا ہمارے گھر مہمان عورتیں آئیں تو میری بیوی بی نے ایک چھوٹے بچے کو بلایا گھر جاتے ہیں چھوٹے بچے کام کرنے کے لیے تو اس کو کہا کہ کیلے لے آؤ عورتوں کو کیلے کھلانے تھے وہ کیلے کی بجائے کیلے آ لوہے کے تو تم بھی آئے سریا یہ ادھر سب لے آلوہے کے آ لوہے بہت بعد بڑے عجیب غریب ہوتے ہیں جی. جی. جی. تو حضرت عبداللہ بن جہاز امیر تھے اس سریا کے جو چھوٹا لشکر گیا نا حضرت نے کن کو امیر بنایا حضرت عبداللہ بن جہاز کو امیر بنایا کہ جاؤ کافروں سے لڑو وہ گائے جی کافروں کا ایک کافلا تھا ان کے ساتھ وہ لڑے اور ایک بندہ کافوں کا مر بھی گیا اس جنگ کے اندر انہوں نے یہ سمجھا کہ جس تاریخ کے اندر ہم لڑ رہے ہیں نا وہ جمعہ دستانی کی آخری تاریخ ہے جمعہ دستانیہ کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے رجب کا اور حقیقت میں وہ رجب کی کیا تھی پہلی تاریخ صاحب نے کیا سمجھا جما اسانیہ کا کیا ہے آخری دن ہے اور حقیقت میں کہا تھا رجب کا پہلا دن تھا تو کافروں کا بندہ مارا دیا تو کافروں کا ایک وقت آیا حضور کی خدمت کے اندر اور کہا دیکھو یہ آپ کے جو مجاہد ہیں مہین حرام کا بھی احترام نہیں کرتے ہمارا آدمی مار دیا انہوں نے مہینے حرام کے اندر کے اندر ان دنوں چار مہینے کے اندر لڑائی کرنا کیا تھا آرام تھا بعد میں یہ حرما ختم ہے آپ لڑ سکتے ہو سمجھے جی تو اللہ تعالی نے یہ ایت اتنا فرمائی فرمایا کہ دیکھو آمادن رجب کے مہینے میں لڑنا کیا ہے جی گناہ ہے لیکن صحابہ کرام آمادن لڑے یا خاتان ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ رجب کا مہینہ ہے انہوں نے تو کون کا مہینہ سمجھا جماعت کا مہینہ سمجھا حقیقت میں کا رجب کا تو آمادان لڑتے تو گنا ہوتا صاحب کرام سے کیا ہو گیا خاتان اور پھر ان کو الزامی جواب بھی دیا کفار کو کیا دیا الزام کہ مسلمانوں کا تو ایک تھوڑا سا قصور ہوا ہے خاتون اس کے اوپر اعتراض کرتے ہو اور تم رات دن جو کفر کر رہے ہو صحابہ کے کو مکے سے نکال دیا ایزائیں دے کے مسجد حرام سے روکا تمہیں اپنے گناہ نہیں نظر آ رہے اپنے گناہوں کو تو دیکھو ایک بھینس کھڑی ہوئی تھی کالے رنگ کی اور ایک گائے کھڑی ہوئی تھی گائے کا دوم کالا تھا تو بھینس نے لات ماری گائے کو دور ہو جا تیرا دم کیا ہے کالا ہے گا نے کہا تو ساری کالی ہے تجھے اپنی سیاہی نظر میرا دم کالا ہے وہ تجھے برداشت نہیں ہے تو یہی فرمایا تو تم تو ہو سارے کالے اور صحابہ کے پہ اعتراض کر رہے ہیں ہو غلطی اچھا جی میرے محترام یا سالونہ کالی شاہ رام غور فرمائیے آپ سوال کرتے ہیں آپ سے مہین حرام کے متعلق کتافی یعنی لڑنا اس کے اندر ان کے نیچے کو بدلے اشتمال کتافی کے نیچے کا لکھنا ہے آ, سوال کرتے ہیں آپ سے مہین حرام کے متعلق یعنی لڑنا ہے اس کے اندر کل کتا انفی ہے کبیر تحقیقی جواب پہلا جواب کیا ہے پھر آگے الزامی جواب آئے گا تحقیقی جواب آپ فرما دیجئے کتاب کرنا اس مہینے حرام کے اندر کبیرہ گناہ ہے آمادن آمادن کتاب کرنا کتا کرنا اس مہینے حرام کے اندر آمادن کیا ہے کبیرہ گناہ یہ تحقیقی جواب آ گیا لیکن صحابہ گرام نے آمدن قتال کیا یا خاتا نے آگے الزامی جواب لکھو تاقی جواب آ گیا تھا اب آگے کیا ہے الزامی جواب اچھا جی الزامی جواب وہی ہے ہوں جو بھی کو تھی گائے کہہ رہی تھی کہ میرا دم تجھے برداشت نہیں کہ کالا ہے ہاں؟ تو, تو ساری کالی ہے تو یہ کہا گیا ان کو کہ تم تو سارے کالے ہو نا بس سدون الزامی جواب لکھا ہے اس الزامی جواب میں مشرقین کے کباہ کا بیان ہے کیا بیان ہے کباب تھے برائیوں گا پر میں بس صد ال انصیل نمبر ایک لکھو اور روکنا اللہ کی راہ سے کافر لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے یا نہیں نمبر ایک کفرون بھی اور کفر کرنا ساتھ اللہ کے یہ نمبر کتنی ول مسجد اس سے پہلے حس سے مراپ ہے وہ سد المسد مسجد حرام سے روکنا بھائی حضرت عمرے کے لیے گئے روک دیا یا نہیں پہلے بھی روکتے تھے ارائت اللہ حضور روکتے تھے روکنا مسجد حرام سے یہ کتنی نمبر ہے جی تین وائی فراج والے کی نمبر کتنی کیا اور نکال دینا اس کے آل کا اسی مسجد حرام سے یہ اپنی کباطیں جو دیکھ لو اکبر وند اللہ یہ بہت بڑے گناہ ہیں اللہ کے نزدیک تو الزامی جواب آ گیا نہیں آگے بھی جا رہا ہے وال تو اکبر و بن الکت صاحب ہے کرام میں تو چلو قتل گیا ایک آدمی کو تم شرک کرتے ہو شرق زیادہ برا ہے یا قتل زیادہ برا ہے ہاں کیونکہ مشرق کی بخشے بالکل نہیں ہوگی قتل تو گنا کبیرہ ہے اس کی تو بخشے ہو سکتے ہیں سمجھے سدا کے بعد اور شرک زیادہ بڑا ہے قتل سے ولاجالون اداوت کفار اداوت کپار کا بیان ہے مومنین کو کہا گیا کہ تم گمراؤ نہیں لو ان کے ساتھ کیونکہ یہ بھی تمہارے ساتھ لڑتے رہیں گے یہ خیال نہیں کریں گے کہ مہینہ رجب کا ہے یا کا ہے اور ہمیشہ لڑتے رہیں گے یہ کافر تمہارے ساتھ تاکہ تیر نے تم کو تمہارے دین سے اگر قابو پائیں تو اس لیے سے لڑیں گے کہ تمہیں واپس برتد بنا دیں لیکن یاد رکھنا برتد نہیں مننا وہ میر تدید انجام مرتدین اور جو مرتد ہوا تم سے اپنے دین سے بس مر گیا اس حال میں کہ وہ کافر تھا پہ یہی لوگ ہیں ہفت ہیں امبال ان کے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر آپ سوال کریں گے کہ آخرت کے اندر تو امبال ہفت ہوں گے اور مرتدین کے دنیا میں کیسے امبال ہفتے ہیں جو مرتد ہے دنیا میں اس کے کی اعمال کیسے ہفتے ہیں لکھ لو نکاح ختم وہ جو مرتد ہو جاتا ہے اس کی بیوی مسلمان ہو نکاح رہتا ہے اچھا ورثہ سے محرومی مرتد آدمی اپنے باپ کا وارث بن سکتا ہے مسلمان کا ہاں مردئی بن گیا وارث نہیں ہوتا ورثہ سے معرومی نماز جنازہ اس کا پڑھو گے نماز جنازہ سے بھی کیا ہے معروف ہے بکا مسلمین میں دفع نہیں ہوگا یہ دنیا کے اندر یہ ہفتہ ہیں یہی لوگ ہیں ہفت ہیں کے دنیا کے اندر افرت کے اندر اور یہی لوگ اسابار ہمیشہ رہیں گے ان اللہ اثال ہے شب و بشارت اس میں ازالہ شبہ بھی ہے اور بشارت بھی ہے بشارت تو ظاہر ہے ازالہ شبہ اس میں ناپ ہے کہ سوال ہوتا تھا کہ مسلمانوں نے جو کافر کو قتل کر دیا نا رجب کی پہلی تاریخ کے اندر چلو گناہ تو نہ ہوا کیا کیونکہ بھول کے مارا ہے نا لیکن شاید ثواب بھی نہ ہوگا یہ جو جہاد کرنے سے فضول وقت پاس ہوا پر نہیں نہیں جہاد کا کیا ہوگا ثواب ہوگا سفر کیا تم نے اور خاتون قتل زیادہ شبہ ہو گیا بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی جہاد کیا اللہ کے راہ کے انداز یہی لوگ امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے میرے محترام امور انتظامی پہلے کتنے آ گئے تھے اصل بیان تو ہے امور انتظامیہ جاد ٹھیک ہے نا تو درمیان میں امور مسلح بھی آ جاتے ہیں اور جہاد اور انفاق کا بیان بھی آ جاتا ہے نا امر انتظامی پہلے تین آ گئے تھے پہلا قانون احتساب دوسرا وسیع تیسرا ان ہی کلب آرام حرام حرام نہ یہ چوتھا امر ہے یا سلونہ کانل خمرے والی نمبر 4 امر انتظامی نمبر 4 یہ شراب اور جوئے کے متعلق ہے سوال کرتے ہیں آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق آپ فرما دیجئے فی ما اسم الکیروں یوں نہیں کہا گیا کہ شراب اور جوا خود گناہ بڑے کیا فرمایا فی ہما اسمن کبیرن ان کے استعمال میں گناہ بڑے پیدا ہوتے ہیں فی ہما کا من ان کے استعمال میں گناہ بڑے پیدا ہوتے ہیں یعنی جس وقت یہ ایسے نازل ہوئی تھی نا شراب جو حرام نہیں تھا وہ حرام بعد میں ہوا اب کیا فرمایا کہ اس کے ان کے استعمال میں گناہ بڑے پیدا ہوتے ہیں مثال طور آدمی شراب پیتا ہے تو بدمست نہیں ہو جاتا تو بدمست ہو کے کسی کو قتل کر دے ایسے بدمش لوگ ذنا بھی کر دیتے ہیں گالی بھی ہی دیتے ہیں لڑتے بھی ہیں تو شراب کے استعمال میں گناہ کبیرہ پیدا ہوئے نا تو جو کے اندر جو ظاہر ہے جواری جو آتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرے کی करते کرتے ہیں یا نہیں بکواس ہوتی ہے پٹائی ہوتی ہے تو ان کے استعمال میں گناہ بڑے پیدا ہوتے ہیں وہ منا تو نفے بھی ہیں لوگوں کے لیے پیسہ آ جاتا ہے شراب کی لذت حاصل کرتے ہیں لیکن اس مہما گناہ ان دونوں کے جو پیدا ہوتے ہیں بڑے ہیں کس سے نفع سے آپ مجھ سے سب سے پہلی پہلی آیت جو نازل ہوئی نا شراب کے بارے میں وہ یہ آیت ہے من ہو مِنْهُ ورز وَرِزْقًا حَسَنًا فرمایا کھجوروں سے اور انگوروں سے تم نشے کی چیز بھی بناتے ہو نشے کی چیز کا ہے شراب ہے کھجوروں کا بنتا ہے انگوروں کا بنتا ہے انگوروں کا بڑھیا ہوتا ہے آگے کیا فرمایا رسکا نا آسان رسک اچھا بناتے ہو رسق اچھا سے مراد ہے انگوروں کو خوش کرتے ہیں تو کیا بن جاتی ہے انگوروں کو خوش کرو کشمش اور کھجور کو خوش کر دو کمر بن جاتی ہے تو دیکھو کشمش کو اور خوش کھجور کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ریز حسنا کیا فرمایا اور شراب کو رزغن حسنا فرمایا سکر فرمایا نشہ تو یہاں سے اشارہ کیا کہ اللہ کے نزدیک شراب کوئی پسندیدہ چیز نہیں اگر پسندیدہ چیز ہو جائے تو کیا کہا جاتا اور رز حسنا کہا جاتا ریز حسنا تو تو کشمج ہے خوشخجور ہے تو شراب کو کیا کہا گیا کرن کا گیا تو اس آیت سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ کے نزدیک شراب کا ہے نا پسندیدہ چیز ہے لیکن حرمت نہیں معلوم ہوئی پھر یہ آیت نازل ہوئی اس آیت سے بھی کیا معلوم ہوا کہ شراب جوا بالکل حرام نہیں ان سے حرام چیزیں پیدا ہوتی ہیں ان سے کیا حرام چیزیں اور گناہ پیدا ہوتے ہیں اس میں بھی اشارہ کیا گیا کہ انسان کو چاہیے بچ جائے اگر چاہیے خود گناہ نہیں ان سے گناہ پیدا ہوتے ہیں تو بہت سے صحابہ کرام نے ان آیات کو سن کے شراب چھوڑ دی کہ بات ہی سمجھ لیکن سراہدن حرمت نہیں تھی اس کے بعض صحابہ شراب رہے حضرت عبد الرحمان بن اوف نے دعوت کی اور دعوت کے اندر انہوں نے شرابی پلائی شراب پیلی تو لوگ نشے کے اندر ہو گئے مغرب کا جب ٹائم ہوا نا تو کسی نے خود عبد الرحمان بن عوف کو کھڑا کر دیا کس کے لیے امامت کے لیے بعض روایت میں حضرت علی کا نام آتا ہے وہ روایت صحیح نہیں خود عبد الرحمان بن عوف ہیں ان کو مغرب کی نماز کے لیے کھڑا کر دیا تو انہوں نے نشے کے اندر پڑھا قلی کیا؟ جن کی تم پوجا کرتے ہو میں ان کی پوجا کرتا ہوں <laughs> اور آگے بھی اتنا پڑھا ہے, ٹھیک تھا تو نشے کے اندر دیکھو ایک غلط چیز نکل گئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایسنا زبرائی تب اسلاتا باندھتا نشے کی حالت میں قریب جاؤ نماز کے پھر اور بہت سے صحابہ نے شراب چھوڑ لی کوئی پیتے بھی تھے تو ایسے وقت کے اندر پیتے تھے جو نماز کا وقت نہ ہوتا تھا بعد ساتھیوں کو حکا پینے کی عادت ہوتی ہے تو وہ بھی حکا اس وقت پیئے جو نماز کا وقت نہ ہوتا کہ بو شو نہ پہ جائے. سمجھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اللہ کی خدمت میں ارد کیا کہ مولا آہستہ آہستہ آپ فرما رہے ہیں شراب کے متعلق پورا ڈنڈا چڑھے ان کے اوپر <laughs> ایسا <تصانًا> ایسا برما رہے ہیں شراب سے نفرت دلا رہے ہیں پورا ڈنڈا چڑھے تو پھر آخر میں وہی آزر آئے گی انصاب والے نجر ہیں اور شیطانی کام ہے پھر حضرت مر ہاں انتا آ کے پنکھا روک جاؤ تو حضرت تمہارا خوش ہوگا گئے نعرہ لگائے ہاتھ کمروں کو جائے تو یہ شراب جو ہے نا حرام بھی ہے نجس بھی ہے حرام بھی ہے کیا بعض چیزیں حرام ہوتی ہیں لیکن نجس نہیں ہوتی تو شراب کے اندر دونوں مرضیں ہیں حرام بھی اور آپ کی جیب کے اندر چوری کے پیسے ہیں کہیں سے چوری کے پیسے لیے اور جیب میں ڈال دیے تو پیسے حرام تو ہیں لیکن نجس ہیں آپ کی جیب پلیت نہیں ہوگی نماز ہو جائے گی لیکن شراب اگر آپ کی جیب کے اندر لگ گئی سمجھے پانی کی طرح ہے نا تو جیسے پیشاب لگ جاتا ہے تو شراب آپ کے کپڑے پہ لگ گئی جی تو کپڑا کیا ہے نجس کا ہے تو حرام کے ساتھ یہ منہوس چیز جو ہے نا نجاس ہے اس کو خباعش کہا جاتا ہے کیا باقی رہی یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالی نے آہستہ آہستہ کیوں فرمایا کیا کہ شراب کو کیا آہستہ آہستہ چھڑایا وہ اس لیے کہ بزرگان دین کہتے ہیں کہ ایک بچہ دودھ پی رہا ہو نا تو اس کا دودھ بھی یکدم نہیں چھڑایا جاتا ماں کا دودھ کیا آہستہ آہستہ چھڑایا جاتا ہے مثال اور یکم اس کو کہو کہ ماں کا دودھ چھوڑ دے غلط ہے سمجھا پہلے ماں کا دودھ مکمل پیتا تھا تو آپ آٹھ دفعہ پیتا تھا تو آپ چھ دفعہ پیئے دو دفعہ کم کر دو ایسا ایسا, ایسا، یہ مناسب ہے اس کے اندر ایک محاورہ ہے لکھا ہوا ہے تفصیلوں میں کہ فتح ملاد اشد من پتہ مر دودھ چھڑانا جو ہے نا وہ اتنا آسان نہیں جتنا کا عادت کا چھڑانا سمجھے عادت کا چھڑانا زیادہ مشکل ہے دودھ کے چھڑانے سے آگے سمے دودھ کے چھڑانے سے عادت کا چھڑانا کیا ہے زیادہ مشکل ہے تو بچے کا دودھ بھی ایستا ایستا چھڑایا جائے عادت بھی ایسا ہے آپ پٹھان کو کہوں کہ نسوار جلدی چھوڑ دے جلد ہی میں چوڑے دار یہ آدت ہے نا تو اس کو ایسا چھڑا ایسا ایسا چھڑا تو آپ غور فرمائیے جی کہاں پہنچ گئے یا سالونا کا ماضا یہ ان سے وہی میں نے عرض کیا نا کہ امور انتظامیہ کے درمیان کس کا ذکر آتا ہے انفاق کا جہاد کا یہ یا سالونا کا یا کتنی بار ہے بتاؤ تیسری بار لکھو انفاق کا ذکر ہے تیسری بار سوال کرتے ہیں آپ سے کیا خرچ کریں پہلے تو مصارف کا بیان تھا نا اب خود منفق کا بیان ہے کیا کیا خرچ کریں فرما کول اف آپ فرما دیجئے زائد از ضرورت آف کا معنی زائد از ضرورت ضرورت سے زائد خرچ کرو حضرت خانوی رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ پہلے اپنے بیوی بچوں کا مسرفہ نکالے سمجھے جی ایک سال کی گندم آپ خرید کر کے گھر دے دیں سمجھے جی بھائی اناج ہوتا ہے نا ادھر تو آٹا تازہ لیتے ہیں ہمارے یہاں گندم ہوتی ہے وہ ایک سال کا خرچہ گھر کے لیے دے دیں گندم کا اسی طرح اپنے ہاں پیسے اتنی جمع رکھیں کہ گھر کی ضرورت مکمل پوری ہوتی رہے اس کے علاوہ جو زائد چیز ہے وہ اللہ کے راہ میں آپ خرچ کریں ایسا نہ ہو کہ سارا مال لٹا دیں شام کو جائیں بیوی بھی بھوکی بچے بھی بھوکے ہوں منہ تاکتے رہیں یہ نمراج کریں ان کا خرچ فرض ہے آج سے بڑا بعض لوگ اس بات کا خیال نہیں کرتے اب تم کہو کہ ہم ابو بکر صدیق کے مقام پہ, پہ پہنچے تو سارے گھر کا سامان دے دیتے تم ابو بکر کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے یہ خیال کیا تھا اسی طرح حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں پہلے لوگوں کے اندر طاقت تھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ ساری رات عبادت کرتے تھے یا نہیں جی تم ساری رات عبادت کرو کمزور نہیں ہو جاؤ گے رات میرے پاس تیری فون آتے رہے شہر سے کہ ہم کتنی عبادت کریں میں نے انہوں کو کہا بھائی اتنی عبادت کرو جتنی تمہاری طاقت برہار رہے گھنٹا دو گھنٹے عبادت کرو آخر تم نے دکان کرنا ہے گھریلو کاروبار کرنا ہے تم ساری رات جاگتے رہتے تم مست کے لیے تو ابھی کیا ہوتا ہاں ایسے گرتے پڑتے اس لیے تمہیں بھی یہ اجازت نہیں ہے ساری رات جاگنے کی سمجھ آپ تم اپنا پڑو قرض ادا کرو مولانا تھانوی کو حکیم علومت اس لیے کہتے ہیں نا کہ وہ حکیم تھے ہاں سب چیزوں کا خیال کرتے تھے تم بھی خیال کرو تو آپ کا من سمجھ آ جی نہیں زیادہ ضرورت کزال کا اسی طرح بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات حکام تاکہ غور و فکر کرو تم دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی یہاں اشکال ہوتا ہے ذرا غور کرنا اب دنیا کے اندر تو ہم غور و فکر کر رہے ہیں آخرت کے اندر غور و فکر کر رہے ہیں تو کیا منع غور و فکر کرو دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی تو ابھی تم فکر دنیا میں کر رہے ہیں یا آخرت میں کر رہے ہیں پھر کہو کہ آخرت کے اندر فکر کریں گے کیا فکر کریں گے وہاں کیا پیدا ہوگا وہ تو دار و سواب ہے تمہارے فکر کی جگہ ہے تو لہٰذا یہ آخرت کا فکر سمجھ نہیں آتا اب عبارت لکھو گے تو سمجھ آئے گا یہ چیزیں ہوتی ہیں سمجھنے کی تا تب پکر اون لکھو یہ مقدر ہے عبارت تا کے بعد کیا ہے فی الآیات فی امور دنیا والا آخرا تاطفیات فی عمور دنیا والا خراب غور و فکر کرو ان آیات کے اندر جو تمہارے دنیاوی معاملے سے بھی تعلق رکھتی ہیں اخروی معاملے سے بھی تعلق رکھ اب سمجھ آ گیا یہ پرانی آیات دونوں معمولی سے بھی تعلق رکھتے ہیں تو آخرت کو زارف نہ بناؤ زارف کس کو بناؤ امور کو بناؤ جو آخرت کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہیں دنیا بھائی سالونا کا نئے کہ عامر انتظامی کتنے ہیں جی بتائیے نمبر پانچ میرے محترام جب آیا نازل ہوئی نا کہ ان اموال انما نارا جو یتیموں کے مال کھاتے ہیں ایسے سمجھو اپنے پیٹوں میں کیا کھاتے ہیں آگ کھاتے ہیں صاحب کرام یہ ڈر گئے انہوں نے یتیموں کا مال کا کر دیا علیحدہ کر دیا اب یتیم کا مال بالکل علیحدہ کر دو تو اس کا سالن بھی علاحدہ پکے اس کی روٹی بھی علاحدہ پکے تو زیادہ خرچہ ہوگا نہیں تم میں سے ایک آدمی صبح شام علیحدہ کھانا پکائے سالن پکائے تو سو روپیہ خرچ ہوگا ابھی جو تمہارا اجتماعی کھانا پک رہا ہے کیا پتہ تیس روپے کے اندر بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اجتماعی کھانا تو صاحب کرام ڈر گئے اب سوچ میں پڑ گئے کہ یتیموں کے مار علیحدہ کرتے ہیں تو خرچ زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا مقصود ہے یتیم کی اصلاح مقصود کیا ہے یتیم کی اصلاح اسی میں ہے کہ ان کو کھانے پینے کے اندر کیا کرو شریک کر لو حساب کر کے مہینے کے برابر کاٹ لیا ان کے پیسوں سے یا احسان کرو احسان کر دیا کرو اب علیحدہ کرو گے تو کیا ہوگا نقصان ہوگا پھر یتیم کا مال اگر تمہارے پاس ہے تو ایسے نہ رکھو من یتیما بھول یا یتیم کا متولی ہے اس کا مال کو کس کے اندر لگائے؟ تجارت کے اندر اندر لگائے لگائے تجارت جی؟ یتیم کی صلاح کرو امر انتظامی نمبر کتنی ہے جی اور سوال کرتے ہیں آپ سے یتیموں کے متعلق آپ فرما دیجیے اصلاح ان کی کیا ہے اور اگر ملاؤ ان کو یعنی ان کا مال اپنے مال سے ملاؤ تجارت میں کھانے پینے میں تو بھائی ہیں تمہارے باقی اللہ جانتا ہے مفصد کو کیسے مسئلے سے اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ البتہ تکلیف میں ڈالتا تم کو کون سی تکلیف یہ حکم دے دیتا کہ ان کا مال بالکل اللہ تعالیٰ کو تکلیف میں پڑ دیتے تم بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہیں حکمت والے ہیں یہ امر انتظامی کتنی نمبر آ گیا تھی آگے لکھو ولا کے ہو امر انتظامی نمبر چھ ولاتن کے ہو اور نہ نکاح کرو تم مشرق عورتوں کے ساتھ نہ نکاح کرو تم مشرق عورتوں کے ساتھ یہاں تک ایمان لے آئیں مشرق عورت کے ساتھ نکاح کیا جی آرام ہے ایمان لائیں بعد کے اندر نکاح ہو سکتا ہے بعض لوگ مجبور ہوتے ہیں شیعہ برادری ہوتی ہے کیا وہاں نکاح کرنا پڑتا ہے تو مجبور ہو کے نکاح کر لو سمجھے اس کو گھر لاؤ سمجھے آپ کے ساتھ اگر اس کی محبت ہے نا تو اس کو رات سمجھاؤ سمجھا وہ انشاءاللہ مان لے گی اس کو سنی بناؤ کلمہ پڑھاؤ کری نہ جانا سمجھے جب سنی بن جائے ٹھیک ٹھاک ہو جائے تو دوبارہ کیا نکاح پڑھ لو مودی صاحب کو بلا کے یا خود ہی پڑھ لو دو گواہ بلا کے ایسا ہے نا بعض لوگ مجبور ہوتے ہیں یہ اس لیے میں ارد کر رہا ہوں کہ ابھی آنے سے ایک ہفتہ پہلے میں نے شیعہ عورت کو مسلمان کی کلمہ بنایا <laughs> اس کا کام لیا تھا لیکن وہ اتنی صفر بٹا سی کرتی بسم اللہ اس کو نہیں آتی جو عورت کو کلمہ نہیں آتا تھا بار بار پڑھاتے رہے تو یہ صورتیں آ جاتی ہیں تو ایسا کر کیا کرو نہ نکاح کرو مشرک عورتوں کے ساتھ جان تک ایمان لائیں والا امہ تو مومنا اور البتہ لانڈی مومن بہتر ہے مشرک عورت سے مشرک عورت سے لونڈی بہتر ہے اس لونڈی کو عام رکھنا عام عورتیں بھی خدا کی لانڈی ہیں یا نہیں خدا کی باندھی ہیں نا تو عام عورت سے شادی کر لو اور عام عورت نہ ملے تو لونڈی سے بھی شادی کر سکتے ہو ولو آ جب تم اگرچہ پسند ہے تم کو ٹھیک نہیں اسی طرح میرے محترام خود بھی مشرق اور تم نکاح نہ کرو اور اپنی بیٹی اپنی بہن بھی مشرقین کے نکاح میں نہ دو تمہارے رشتہ دار کو شیعہ ہیں قبر پرست ہیں تو ان کو نکاح کر کے نہ دو. اور نہ نکاح کر کے دو مشرقین کو یہاں تک ایمان لائیں والا عبد دو مو من میں مشرق یہاں ابد کا مرا غلام نہ کرنا خدا کا بندہ کرنا عبد کا منا رجو اور مرد و مومن بہتر ہے مشرق سے یہ میں اس لیے مانا کر رہا ہوں کہ آزاد عورت جو ہے وہ غلام کے نکاح میں نہیں آتی سمجھے منہ میں کیا کر رہا ہوں رجل کر رہا ہے اور مرد مومن بہتر ہے مشرق سے مناقحت کا, منا کا, کا سبب کیا ہے کہ نکاح نہیں ہوتا فرما وہی لوگ بلاتے ہیں نار کی طرف مشرق اور اللہ دعوت دیتا ہے کس کی طرف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 ڈبلو